الحمد لله وكفاء والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم اللهم على اله وصحبه وعلى اله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل بسم الله الرحمن الرحيم من اعمل صالحا ذكر أو أ صوه مُؤمن ف نحية الن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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد ہم دو بعد تو لا شریک مولا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر شرف اتنے تو حاصدین منافقین ظالمین دے شرف اتنے ظلم تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجا تا فرماوے موزو تیسری قسط باقی پچھلے جمع مبارک دے اندر اتفاق او بن گیا ادھر جمعہ شریف ادھر یارویں شریف حضور غوث پاک شرکار دا ذکر شریف جناب سنایا سی اس تو پشلے دو جمیا موضوع بیان کی او دی تیسری قسط آ جناب دے سامنے بیان او موضوع کی سی بلا وہ موضوع تنگ دستی, تنگ دستی کے اسباب تنگ زندگی دے اسباب کامیاب زندگی, زندگی کا راج او دو دوشت جہنیا بیان کی اندر تنگ دستی دنگ زندگانی کے اسباب بیان کیتے ہیں اج تیسری کس اندر جناب دے سامنے کامیاب اور پرسکون زندگی کا راز بیان کر آیت مقدسہ جڑی پڑھی ہے اندر مولا سونے نے اسی شاید آ ذکر فرمایا اج معاشرے دے اندر ایک پاس تنگی نکھیا جائے اور دوسرے پاسے قلبی بھی اطمینان اور قلبی سکون نکھا جائے تنگ لوگ تنگ زندگی بے سکونی اور قلبی بھی اطمینان فقدان بہت زیادہ نظر آئے گا ہزار بلکہ لکھن چند لوگ ویکو گے کہ وہ پاوے پھٹے پرانے کپڑے چی جی بیٹھے بکے بیٹھے نے لیکن وہ اپنے دل والے سکون ن سانبھی بچے جس آل چلی نے انہوں کا دل جہا سکون واسطے کیونکہ دل, دل, دل جسم دا, دا مرکز دل دل, دل, دل جسم دا مرکز ہے مرکز مرکز اگر دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے اور اگر دل ٹھیک ہے تو سارا جسم دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک دل خراب ہے تو سارا جسم جڑا وہ بے بےسکون دا تو جب تک نصیب نہ ہو سکتا کہ ایک بندے دا دل جہا وہ او سکونی اور بے قراری دا شکار او بے اور او دا جسم سکون اے جسم سکون جسم دے جسمکون محتاج دل دے سکون دا اگرچہ اگرچہ روحانی روحانی طور پہ میرے سونے لبینے یہ گل واضح فرما دیتی ہے کہ جسم دے اندر ایک ایسا, ایسا لوڑ ہے اگر وہ خراب ہو جاوے تو سارا جسم خراب ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو جاوے تو سارا جسم سونے نبی نے فرمایا القلب و دل تے بیماریاں دے اسباب دا پتہ ہی نہیں توجہ نہیں یہ فرمائی سبب کہڑے سبب بیماری لگتی ہے اور کیڑی بیماری دا سبب کی ہے تو اس وقت اجسام جڑے جسم جڑے نے وہ بیماریاں دا شکار نے بے سکونی دا شکار نے وہی وجہ کی ہے وہی وجہ یہ ہے کہ قلبی سکون اور اطمینان نہیں ہے پریشانی ہی پریشانی دل کی وجہشان جسمشانی پورا ماحول پریشان ماحول پریشانی وجہ سارا پریشان تو میں گل اس واسطے کیتی ہے یعنی یہ گل میں کیوں کیتی ہے کہ کی لکھان کو چند لوگ نے کہ جڑے کل بھی سکون اور اطمینان دی دولت تمال نے وغیرہ ہر پاسے تباہی اور بربادی نظر آئی اور او چند لوگ او لوگ نے جنہوں نے حقیقت نو سمجھ لے اور وہ حقیقت کی ہے وہ راز کی ہے وہ حکمت کی ہے وہ حکمت مولا سونے نے قرآن مجید اس بیان ذوقنا سبحان اللہ إرشاد رباني فرمايا من عمل صالحا من ذكر أو ألسى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة لا شریق مولا نے فرمایا فرمایا من عمل املا جیڑا بندہ نیک عمل کرے عمل سونے کرے عمل چنگے کرے مل جا کر مردوے بھاوے عورت ہوے باوے مردوے باوے نال مولا سونے نے ایمانائی واہ مومن مل ہو یعنی کی مطلب ہے مطلب یہ گل اور پی سمجھ ایمان تو بغیر چنگے عمل کسے کھاتے دے اج لوگ سانو بڑا لوگ سانو سکھا مول بھی ہو بڑی بنا دیتی ہے شکتی بڑی بنا دیتی ہے یورپ والے لوگوں کو بھاوے ایمان کوئی امل تھوڑے تو چنے نے امل بڑے سونے کرتے جانور خیال رکھتے انہوں دی تہذیب بڑی آلہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں مار دے کدی جنابے والی شر فساد نہیں کرتے میں آلا مولا سونے لے امل چی نال ایمان شرط رکھیے جی ایمان ہوئے گا چنگی عمل تاں کام آنگ گے جزا ملے گی مولا نے فرمایا من آ سا مل سال مل مؤمن جا بندہ عمل چنگے کرے جو عمل نے کرے مرد ہوے یا عورت ہوے نال کہے دے مومن پتا لگتا ہے ربان دستا ہے بغیر بندہ لکھا چنگے عمل کر لوے لکھان مخلوق خدا دی خدمت کر لو جناب والی باوے ہزار لکھا کام کر لوے دنیا دے جانور دی خدمت کرے کتوں دی کرے باوے دی کرے جب تک مولا سونے نے مہر لا دیتی ہے جب تک ایمان نہیں بول دے رہیں گے جب تک ایمان نہیں, ایمان نہیں. دبتا دبتا چے عمل کسی کام لیں کوئی فائدہ نہیں دے عمل چن چنے امل عملہ جد لبھی ہے بندہ ایمان والا ہوے فرمایا عمل سالے کرے عمل چنگے کرے مرتوے یا عورت ہوے ہو سونا فرماؤں گا فرمایا فال حیاتًا <تصفح> مولا سونا فرما فرمایا یہو جگہ مومن بھی ہو عمل بھی نیک کر دے ہو مرد مر یا عورت نو پاکیزہ زندگی ]ândchown. اتا کرے طیبہ حیاتن طیبہ صاف ستھری زندگی پاکیزہ زندگی, زندگی, زندگی پر پا پرسکون اور کامیاب زندگی, اور زندگی تو توجہ نہیں جی فرمائی کال مل رہی ہے دو چیزوں ایک ایمان دوسرا عمل چنگے ہو مولا سونے تو پھر کوئی واقت نہیں نہ ہو سکتا لاک سب للہ پتا لگتا ہے اس زندگی کے حصول واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے اور اس وقت یہ دو چیزوں کا پاکیزہ زندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے اور اس معاشرے میں یہی دو چیزیں تو ملتی نہیں ہیں ایمان ہے تو نیک عمل لبدے نیک عمل لبدے ہیں تو پھر وہ ایمان تو خالی نے ایمان لب کو رتی ماسا برابر جی بچائی بھی کھڑا ہوئے تو امل پھیلے تو نہیں جی فرمائی اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں فرمایا خبردار یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہمارے امال برے ہوں گے اور ہمارے حالات سمر جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی سوچنا بھی بات حالات اس وقت بدلیں گے جب تم اپنے امال بدلو ایوے نہیں حالات بدل سکتے تھی میرے عمل بھی یہ رہے نہیں ہو سکتا یہ اللہ سونے نے فقیر فرما گئے اور ہے جو سچے لوگ دس گئے میاں شاید فرما نے فرمایا سچے مرد سفائی والے سچے مرد سفائی والے جو کچھ سچے مرد صفائی والے جو کچھ زبانوں رب ویو ہو کچھ من ن ن ن او oh, پکی yeah, خبر سب بھی او کچھ منارا پکی خبر سونے کے فکیر فرموندے نے فرمایا اور پیچھے تاریخ کا مطالعہ کر چودہ سو سال دی تاریخ کسے قوم نے کسے قوم نے بھی اپنے مال بدلن تو بغیر فتح نہیں پائی کوئی قوم کفار آئی ہے اپنے آ مال تو بغیر غالب نہیں آئی پہلے کوئی اللہ سی, دا او دین دی ہدایت کربلی دی کر دا امل عمل بدل بدلتے سن حالات اپنے آپ ٹھیک جی ہو جا ایمان تو ایمانگ عملے سالے، قابلے قبول ہی نہیں، تو فرمائی، میں مثال دینا ایک بندہ انہیں ایمان قبول نہیں اسلام قبول نہیں تو نماز پڑھے اور نماز پیدا دے گی فرد خدا ایک بندہ کلمہ پڑی کھڑا نماز نہیں پڑتا دے گا مولا سونے دی حکمت بھی قرآن عملے سالے کا جیتے ایماندار اتنے عملے سالے ایوے سمجھ اے چنگے عمل تے ایمان یہ دونوں پرا جی دونوں کٹھے ہو جڑ بن جائے جی ایک ہوئے بندہ پورا نہیں ہو سکتا ایمان ہومل نہ چنگے چنے او ایمان بھی انتہائی کمزور ہے او ایمان شاید کتنی نہ بچا سکے ایمان وہ ہوئے جڑا عملے سالے ہوملے سالے وہ ہوئے جڑا ایمان دال ہو منا ملا سال خمل کا کری نوشا واہمن فل نیو تنگ مولا سونا فرماؤں جا بندہ نیک کرے صالح عمل کرے مرد ہوے یا عورت ہوے ہو من ہوماندار ایمان رکھدا ایمان رکھدا ہوے کہ ایمان دے لال لال عمل صالح کردا ہوئے مولا فرماون گئے جس بندے کولوں دو چیزاں اکٹھیاں ہو جان اسا اونوں پاکی دی زندگی عطا کر دینے او ستری زندگی عطا کر دے پر سکون زندگی عطا کر دے اے اے آج خدا زمانہ جنابے والی سکون لبتا فرد وہ گڈیاں سکون لبا پھر وہ کوٹیاں سکون لبا پھر, لبدا پھر کوئی زمین سکون لبا پھر دی. کوئی, کوئی جنابے والی عورتیں سکون لبا پھر دی. خدا کی قسم کر کیا نا وہ میرے شریف مولا نے پاکی دا زندگی کسی پاسوں نہیں لب سکتی اگر لبے گی او ایمان تے عملے سالے نال ہی لبے گی میں نہیں لگ سکی ہوں لوگ گل کر گیا جنابے والی یورپ اے جناب والی اٹھ دس سال فیلے دی گل چائنا دا شاہ اور جمہوریت اسمبلی جس کتاب سے فیصلہ کرتے سن اس کتاب دا نام دستور آبے وہ باویں جنابے والی <سؤال> اپنی دنیا دی بہتری واسطے آپ کے دستور باوے رکھے لیکن دنیا کامیاب ہوئے گا یہ پوری دنیا جاوے کی آخے گا بخش گئے جنت پا گئے اے نجات پا گئے وہ خدا دیا خالی دنیا بچا لا خالی دنیا بچا لینا اے مومن دا کم نہیں ہے مومن وہ جا اپنی دنیا بھی بچا جاتا ہے اپنی آخرت بھی سوار آند ن فروکی آدم د اس وقت اس ملک دی ترقی تیرے سامنے وہ جنوب پوچھتا ہی کوئی نہیں سی لے کے پھر بھی اپنی دنیا اپنی دنیا سنبھالی ہے اپنی دنیا سنالی ہے ایمان کوئی لی عمل جتنے چنگے کر لین فیصلے باوے ادرت فروخ آدم دے دستور دے مطابق کرن کراویں سدھی کے اکبر دے دستور دے مطابق کرن اپنی دنیا واسطے سارا کچھ کیتا ہے وہ ایمان جہے ایمان تخالی نے اپنی آخرت نہیں بچا سکتے اپنی قبر نہیں بچا ستے حشر نہیں بچا سکتے کر کے مولا سونے نے چنگے عمل کا ذکر فرمایا مہر لائی کہ چے عمل ویلے ستری زندگی دے جس ویلے تسی مومن ہوو گے ایمان والے ہو گے ہوں جناب والی یورپ والے لی اپنی دنیا سوارن واسطے جان دے سارا جان دے سارا کچھ ایسے وہ اسلام سلام <سؤال> دشمن دشمن جو ہوئے انہیں دشمنی پوری کرتے ہر ہر تیار چند چند رکھے سوار قوم جا کے اتے انہوں دے کولو مت اصر ہو کے واپس آ نظام بڑا سیدا ہے وہ سڑک بڑی سانون بڑے سیدھے نے وہ میں آخیا خدا دیا بندے آ اے میں ساری دنیا دا نیلام ساری دنیا دے قانون یورپ والے کٹھے کر مولا سونے نے آئے جب تک ایمان نہیں عمل منہ مار لیکن متاثر ہویا جافر اپنی دولت نہیں نظر آزر وہ خدا دیا بندیا شیطان سے اتے حملہ کرنا جنا شیتان سے مسلمانوں کے پیچھے ر سیدا کر لینا جی میرے لاڑی توجہ لیں جی بہرحال اگر اس طرح مہا مہا نیک نال چنگے عمل محض تہذیب کوئی بندہ کامیاب ہو پوچھنا و کیا یورپ دے اندر سنا نہیں قتل و غارت نہیں یورپ دے ہوورپر خودکشی نہیں ہوتی یورپ دے اندر بعد ملک ایسے بعد ملک ایسے نے کہ انہوں دے مدہب دے اندر خودکشی جید نہیں بلکہ سواب لوڑ نہیں پی پاؤن کی پیٹا جانے کہ بھائی ابھی تھک ہیں زندگی تھی لاؤن زہر کا ہی اتم اچھا یہ داخ جی زندگی اتمین تے سکون والی ہوگی سکون رہن والا بندہ بھی کدی خودکشی کرے گا توجہ نہیں جی فرمائی خودکشی دسدی سکون کوئی نہیں اطمینان کوئی نہیں باویں دنیا دی ترقی دنیا کی ترقی جنگ ہو جائے مالو متا جنا کٹھا والی مولا سونے حصے ان اندر رکھی خالی دنیا دے خالی لینی دنیا آخرا دن دے حصے چلی مولا سونے نے ایسا بڑا حصے دنیا بھی رکھیے حصے جنت بھی رکھی تا اقبال فرما اقبال فرما فرمایا میں پریشان حال پھر رہا سنگل دے اندر پھر رہا سا مینو خاجا کدھر تکرے پوچھ دے نے اکبال کیوں پریشان کی لبا کی لبا فرما نے فرمایا میں عرض کیتی ہے حضور یا نبی اللہ میں ایک سوال کا جواب لبا فرنا وا آپ نے فرمایا دس کے کہے سوال کا جواب لبا فرنا ارد کر سوال کے مومن بچ فرق کی دورے سوال کا لبدا لبتا آپ نے فرمایا لیا جب حضرت خدر پاک نے حضرت کھیدر پاک نے مومن دا فرق دسیا اکبال نے گل کھیدر پاک بھی اکبال اقبال فرما فرمایا مینو کھدر پاک نے جب درما نے کافر کی پہچان کہ وہ آف میں گم ہے آفا دنیا جہان لو لکھیے کا کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاک میں گم ہے وہ کی یہ پہچان کے اقبال فرمانا مینو کھی در باغ نے جواب دے وہ اکبال کافر دیے نشانی ہے وہ ہمیشہ اپنی دنیا کے ڈبیا رہ گئی وہ مل جی نشانی ہے دنیا وہ مگر ٹورتی رہتی ساتھ ہی فرماؤ فرمایا میں جا رہا اتنا جنگل لومڑی چکری فرمایا پونسل سے بھی وال کوئی نہیں سنتے متے سے بھی کوئی حران ہو گیا میں آئی یار جانور جنگلی ہے آم جانور لائے متے کے والے پونشل والے شاخ شاہی فرما نے فرمایا وہ تی بلا اللہ سونے کے فکیر ہونے یہ جڑی حکایت نا لفزور ہوں نے حقیقت ہوجھا چاہتے اللہ سونے دا لقب ہے فرمایا میں پوچھا بلا متے دوال نہ تر پونسل دیال لومڑی کہیں میں دنیا آپ یعنی نے دنیا مثال کیوں تشوی کیوں دیتی ہے؟ اس واسطے دیتی ہے بھائی جنگل دا مہد ایک شاطر جانور لوبڑا شیر نو چکم دے وہ کر کے سیانے آدھے بھائی شیر سے ہویا باد شاہ جنگل دا وزیر آدم لوبڑ ہے مکار شاطر جان والے جیسے اب گولیاں دے لوگوں جی اولیاں دے گول دن کا ماہر ہوں تو آپ سرکار نے لومبڑی دال تشریح دیتی یہ دگا باز مکار انتہا درجے دنیا جی پورے جنگل تھی مکار اور دگا باز ہوگا باز دے مکرو فریب اور دے اندر آ جا لیا پر شہ چاہیے میں دنیا میں پوچھیا متے والوں کہ میرے متے دیوال جڑے نا سونے نے فکیر دیا جتیاں کھا کے گئے میںلنی پھر ٹھوڈا مار دیا میں ولنی آر ٹھوڈا یہ اے نہ فکیران نے ٹھڈے کھا کھا کے میرے متے دال <سؤال> چھڑ گئے پھر میں پوچھ لگے کہ دنیا دار پاٹ دنیادار بٹ کے لے گئے نسری آ مگر سیکھ لے میں نسری آ مگر سیکھ لے گو شریادار لے گئے متے دال فکیر ٹھنڈے کھا کھا کے چل گئے کیا حکمت اور دانائی کی گل ہے ایو جا ہمیشہ دنیا کے گوشر چڑی رکھی ان مگر چڑتا رہے ہمیشہ oh, oh, ایمان دے ایمان, دے ایمان دے اور عمل سالے دے, نال دے, نال دے نال تو خسارے, خسارے جایا آئی اور جیڑا اور بندہ دنیا دے دکھے چ نکل کے اپنا دے ایمان اور عملے سالے سام بیٹھا ہوئے سمجھے مومن بیٹھا کہ مومن لا مومن دنیا لیں لا ضرورت ہی لرت ہی ہے ضرورت دا پانی ہو <تصفح> گلاس کوئی بندہ ڈبیا نہیں کیوں گلاس پانی واسطے پیسے ہے بندے ڈبتے ہے جس ویلے دنیا مقدار توکی آ جاوے یہ بندے اپنے ویچ لیندی لینی بندہ ڈب جا رہا بزرگ فرما دے جی میں گلاس ضرورت کا پانی اتنا بس ضرورت رکھی تی ڈبے گا نہیں جو لرم منا مسالی ہم سر عمل بہو مل فلام ہونے آیا کی تفصیل دن ادرت ادرت چنگا کی گل سنو حضرت جن بغدادی آپ سرکار بیٹھے ایک بندہ حاضر ہوا ارد دی زندگی بڑی کامیابی تسان کامیاب زندگیاں ہو بڑے پرسکون ہو نہ لڑتے ہو نہتل کرتے ہو جناب والی جی تو چار چار دن فاقا بھی کھڑ لو پھر بھی چوری نہیں کرنا پلے من بھی تھی پورسکونگ کی وجہ کی سبب کی جنید بغدادی بگدادی فرما فرما اے دا درا دے جڑا بھی اللہ کا گا اللہ, اللہ سونے کا ولی گا یا سفت ضرور ہوے گی کم کرے گا کوئی پرانا ہو سی جدو بھی کوئی کم کرے گا پہلے شریعت رسول تے ان پیش کرے گا اگر شریعت اجازت دے او کر لینا ہے جے شریت روک دے فرمایا نچتا ٹپتا دیکھا تماشے سانو کدی لاہ ب لاہ جی سا زندگی دا ایک لمحہ بھی تھی گفلت چیک توجہ نہیں جی فرمائی بندہ عرض کردار نہیں ہے دور فرمایا دی وجہ اے ہوئی ہے वो वजह यह असा असोना होना होना होबादत करनी हो जीवना होादी ब्याह हो सा दुनिया का कोई भी मुकाबला होन तेश करने जिमें दीने मुस्तफा सा रहनुमाई करना है असं फिर उ करने اصا دین تو کدی وال برابر بھی ادھر ادھر ہٹ کے اپنی مرضی کم نہیں دے آ فرمایا فرمایا پر سکون دیتی فرمایا تا کر گئے باویں او مہینہ مہینہ روٹی نہ ملے سانوں گھر نہ ملے اوسترا نہ ملے آسیاں جائیداد نہ ہو کول دنیا نہ ہوسان پھر بھی اپنے مالک کی رضا چرا دی असा उन मुताबिक ला दी रही ने क्यों असा जदूद कलमा पड़िया है असा रबाल वादा किया कलमा कलमा सालम पढ़ के जाना तेरे हवाले कर दियां ने हूं साजी लिखे तेरी मर्जी होवेगी या तेरे रसूल की मर्जी होगी साड़िया जाना उथे लगे فرمایا جدوں کا یہ کام کیا نا جدو ہے حضرت ہبی براہ ری کہیں چرواہیلو کنو اربی چی چرواہے لوگ آپ بکری چلادے سن ہے اللہ فکر ویخ زندگی ویخ ویخ پاکی کا زندگی ویخ مولا سونا جدو کر درا کر وفا کری جات ہے وہ وعدہ نبھاو والی ذات ہے وہ وعدے توڑ والی ذات نہیں جنہ نال چیویں انہیں وعدہ کیا مولا سونا پھر او کر کے وکھاؤں گا آپ <سجن> سرکار بکریاں چرا رہے جنگل چلے بکریاں چرا رہے کوئی اللہ دا فقیری بڑی دور تو ان ملن آیا فکیر پہ آؤں فکیر ملن واسطے بڑی دور دراز دو سفر کر کے آئے سونا فرمایا یار اتنا حبیب کا نام بڑا سنے آئے। بڑا ہی نام سنے اللہ سونے کا بڑا بتتی پرہیزگار بندہ ہے آؤ ملاقات کرا اے جناب والی آپ بڑی دور دراز سفر کر کے آئے جدو آپ علاقے چپڑے پوچھا ہے وہ یار اتھا حبیب راج نلنا ہے لوگ آخیا جنگل ہی چلے جاؤ بکریاں چکا ہو گے بکر چو گے آپ سرکار جنابے والی او جڑے فقیر آئے سن ملن واسطے او نا جنگل روک کر لیا تو جنگل پڑ گئے جدو جنگل پڑے اپنے لے, لے کی لے لے حضرت حبیب سرکار آپ جنابے والی وضو کر کے بوجو کر کے نفلوں کے اندر مشہول نے آئے جناب والی اپنے رب اپنے رب سونے نو سجدہ تے رکو کر رہے ہیں عبادت تے بندگی کر رہے ہیں آپ بکریاں ہر بکری د फे हर बकरी का मुहाफिर एक फी अगे पिछे नहीं जान दता खा भी खा भी हिफाजत उल्टा जनाबे वाली फकियाड़ बकरियारा جتنی بک, بکریاں ہر بکری دیکافظ کھانے بھی نہیں حفاظت پا کرتے بکریا نگان لے مارے بھی نہیں پہلے بھی نہیں حملہ بھی نہیں کرتےشان ہو بہرحال سلام کے سلام نے سلام دا جواب سرکار نے اپنی گودڑی شریف ایک پیالہ کھ لیا وہ جدو پیالہ کھیا تو سوال پوچھنے والے چپ ہو گئے انام آپ نے پیالہ کٹیا پیالہ کٹ کے پتھر ہیٹ رکھا فرمایا دودھ بکریاں پورا اجڑ پیا نہیں پتھر ہیٹ پیالہ رکھا فرمایا دودھ دتر کی مجال سی پتھر پٹیا ہے دودھ نکل لگ پیا ہے آپ سرکار نے اشارہ فرمایا بند ہو گیا پیالہ چکیا دوسرے پتھر ہیٹ رکھا فرمایا تک آئی ایمان سالے تمل شال جل جان پھر پتھروں کی مزہ آ لے خدا دی قسم کر کے آنا مولا سونا پوری دنیا چوک بندے دے کے پیر جلنی ترقی کیسان جتنے وسائل اسباب جتنے وسائل اور اسباب بیٹھے ھاسی اتنے ھاسی تنگ تے پریشان وہ جنگل چیٹھے انسے شہد کی پرواہ نہیں ان شہد کی پتھروں چاڑ لائنا تو جڑے آمن والے فقیر سن وہ ہوشان ہود کرتے پالا پتھر گل سن توجہ نال امتی ہوا پاک امتی ہو جیسا پاکی اتبا کرے انسمان تمو سلوا اترے پر مایا پاک افضل نہیں سہی ہے دلندی فقیر جی سید سارے فرمایا جی پاک دا امتی تاج کرے دیا آسمان تو منو سلوا اترے محمد پاک دا امتی جی محمد دتابے دا دار بن جائے تو پتھران شہد نہ نکلے فرمایا پاکتی ہو, ہو جائے فرمایا پھر پتھر چاید نہیں یہ کو نو گلے فرمایا اے نوی گل نہیں اے پرانی رسم ہے چلو سمجھا بکری نیل نہیں آپ فرماؤ نے فرمایا جدوں کا بکریا بکریا چروا جدا اپنے مالک کا فرما بردار آئے دا بکریاں دے چرواہے لے بکریاں دے چرواہے لے حرام کھانا چڈیا ہے ظلم کرنا چڑیا ہے نہ فرمانی چڈی نہ بنیا مالک نے فگیاڑا بکریا کی سلا اس دروا چلی فرما بندہ بردار بنے محمد بکری کی رکھوالی نہ کر فرمائی وہ آن والے فکیر کہیں دے با تھی سڈے ت یہ دو نسیت ہی سفر دو نسیحدار ہو محمد پاخ کا پتھروں کے دھد سے شاید کٹ سکتا ہے تابے دار بکریاں بھگیاڑاں بگیاڑا بکریاں بھگیاڑاں دی سلا بھی ہوں آپ نے فرمایا جدو کی اصل <سؤال> مالک داری کیتی ہے کی سڈے مالک نے سانو چھوٹ دے دیتی ہے فرمایا تا کام کرو اثر تو تھی کرا سکنے پرسکون اور, پر اور کامیاب لب سکتی ہے کسی شہر کسے تھانے اگر پرسکون اور راہت والی زندگی لبھی ہے یا عملے سال لبھی دیئے یا ایمان لبھی دیئے اس تو بغیر زندگی نہیں لب سکتی پاکیزہ زندگی انہیں لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تابے کا تابے کا مالا اپنے گلے میں پہن لیا ہے اور جس نے نہ فرمانی کی وہ ہمیشہ تنگی اور تنگی اور تنگی دنیاوی بھی اور آخ اخروی سداؤں کا نشانہ دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق نسیقسی